الحمد اللہ الحمد اللہ وقفا وسلام علی عباده استفا اما بعد فاؤز بلاہ من شیطا نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي تبارک حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو عليه وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و صلیم علیك و علی آلک و یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نبی اللہ گرامی قدر پچھلے درس میں جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی اس میں ایک آیت کریمہ کا ذکر تھا جس میں ایک آئ... اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ تھا لیا پھر الک اللہ تقدم امن ضمب کی طرف اور اس پر تفصیل سے پچھلے درس میں اس کا جواب دیا گیا ہے اور بلکہ میرا خیال ہے کہ پورے گھنٹے کی جو گفتگو تھی وہ اسی موضوع پر تھی آج اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے بس چند کلمات جو اس آیت کریمہ کے بارے میں قاضی ایاض رحمت اللہ علیہ نے فرمائے ہیں وہ عرض کرنے کے بعد اگلا باپ اور اگلی حدیث کی طرف چلوں گا قیاض رحمت اللہ علیہ نے لفظ مغفرت کو الله فیرا تقدم من منظمبک اس لفظ کو تبرہ اور عیوب کے معنی میں لیا ہے اور انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ فرماتے ہیں جس میں فتح مبین کی خبر دی گئی ہے اور اس فتح کے نتائج جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک عظیم خوشخبری ہے اور اس کا دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقدم اور مؤخر ضم کا جو غفران ہے یعنی پہلے گناہوں کا اور بعد والے گناہوں کا جو مغفرت کے ساتھ تعلق ہے اس کا ذکر انہوں نے فرمایا اور تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اس آیت کریمہ میں اتما نعمت ہے چوتھی یہ یہ بات انہوں نے فرمائی کہ سیراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ ہدایت ہے چھٹی بات جو ہے انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ یہ نصرت الہی جو ہے اس کی یاد آوری کے لیے اس کو نقل فرمایا ہے اور آپ فرماتے ہیں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس فتح سے مراد صلاح دیبیہ ہے اور بیت رضوان ہے جیسا کہ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انا فتح نہ لق فتحمبینہ اس کا شان نزول جو ہے صلاح دیبیہ کے انجام پر ہوا ہے اور حضرت براء ابن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گروہ صحابہ جو ہے وہ معاہدہ ادیبیہ اور بیت رضوان کے دن کو یوم الفتح اقرار دیتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے اور سب کو معلوم ہے کہ صلح ادیبیہ جو ہے جن شرائط پر ہوئی وہ انتہائی دبی ہوئی شرطیں تھیں خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کا احساس تھا مگر اس کے باوجود قرآن کریم نے اس صلاح دبیا کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اس معاہدے میں جان بین کی آمد و رفت کی جو راہ تھی وہ کھل گئی تھی اور مسلمانوں کو کفار میں تبلیغ کرنے کا موقع مل گیا تھا دس سال تک کفار نے جنگ نہ کرنے کا عہد کی کیا تھا تو اسلام کے لیے یہی سب سے بڑی پتہ تھی یہی پتہ مبین تھی کہ اشاعت اسلام کی دشواریاں دور ہو گئیں اور جھوٹے شکوک جو تھے وہ زائل ہو گئے یہ تو ہے پتہ مبین کا پس منظر اب قضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب لفظ ضم پر غور کرنا ہمیں چاہیے کہ زم اور چیز ہے ماسیت جو ہے وہ اور چیز ہے ماسیت جو ہے اس ناپرمانی کو کہتے ہیں جس میں کس اور ارادہ ہو اور اسی لیے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الماسی تو حدول ان حکم انل حکم والے ان حراقوں میں نہ تعطی مخالفت المر خطا اور ثواب کی یہ ضد ہے جس کے معنی نادرست کے ہیں اور زم جس کے معنی دم کے بھی ہیں تو کے اوسط کے اصول پر زم بفتہ و سکون ثانی کے معنی میں بھی متبادلہ, متبادلہ ہوتے ہیں یعنی ہر وہ الزام جو کسی پر لگایا جائے اس کو ضم قرار دیا جاتا ہے اور جس کے متعلق میں تفصیل سے پچھڑے درس میں گفتگو کر چکا ہوں مختلف تفصیلوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن یہاں صرف قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ کا میں نے عقیدہ بیان کرنا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر وہ الزام جو کسی پر لگایا جائے اس کو بھی ضم کہا جاتا ہے قرآن کریم میں موسا علیہ السلام کے یہ الفاظ موجود ہیں والا ہم علیہ ضمن فاف و انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہوا ہے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے یہاں زمب جو ہے وہ الزام کے معنی میں قرآن کریم میں موجود ہے اور غفر کا معنی ہے مٹانے کے اور چھپانے کے بھی آتے ہیں تو لہذا جب آیت مذکورہ میں لفظ معاسیت نہیں یعنی گناہ نہیں تو ایسی صورت میں کیا یہ ضروری ہے وہاں زم کا معنی گناہ کیا جائے امام حضرت علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ آپ اس تشریح کی روشنی میں کہ زم کا معنی جو ہے وہ الزام قوم ہے اور یہ مغفرت جو ہے غفر جو ہے اس کے معنی مٹانے کے ہیں تو ما تقدمہ سے قاضی یاز رحمت اللہ علیہ نے یہ مانا مراد لیا ہے کہ اس سے مراد وہ الزامات ہیں جو کفار نے حضور علیہ سلاۃ وسلام پر قبل از ہجرت لگائے تھے یعنی آپ کاہن ہیں شائر ہیں آپ شاہر ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں اور ماں سے مراد وہ الزامات وہ تومتے ہیں جو انہوں نے بعد از نبوت لگائے اور جیسے مک... یہ مکے یہ فسادی ہیں مکے کو اجاڑنے والے ہیں بھائی بھائی میں جدائی ڈالنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ جو کلمات جو کفار نے استعمال کیے ہیں تو معذ اللہ یہ الزام کی تردید جو ہے اب اگر اس کی روشنی میں دیکھا جائے اور صلح حدیبیہ کے واقعہ دیکھا جائے کیونکہ یہ آیت کریمہ وہاں نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیبیہ کی جو فتح مبین کا یہ پہلا پھل جو ہے پہلا سمر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کے اگلے پچھلے الزامات مٹا دیئے گئے مٹا دیے جائیں گے جو آپ پر کفار نے لگا رکھے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہاں جی اور اسی آیت کی تفسیر میں یہ چیز بیان کر رہا ہوں اور جو آپ پر کفار نے لگائے ہیں تاریخ شاید ہے کہ یہ نتائج اس صلاح سے بہت جلد مرتب ہوئے ہوں گے صلاح دب کے انعقاد کے بعد جو تبلیغ قریش اور خلافائے قریش میں رکی ہوئی تھی وہ جناب والا تمام چیزیں جو منع تھی وہ دور ہو گئی اور لوگ اسلام کو سمجھنے لگے بصارت کھل گئی اور بصیرت بیدار ہو گئی تو ان تمام الزامات اور یہ تمام تومتیں جو تھی وہ لغم ثابت ہوگی تو خود ان لوگوں کا بن انفعال اقرار کرنا پڑا تو آیت کی یہ توجیہ جو ہے حضرت علامہ قاضی یاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی نفیس ہے اور اس توجی پر فتح مبین اور مغبر زمبے مغبرت زمب کے درمیان نہایتی نفیس جو ہے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے مختصر یہ آیت کا مفہوم یہ ہے ٹھیک ہے یہ تھی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی توضیع اور اس سے پہلے جو ہے باقی علماء کی توضیعت یعنی تفسیر کبیر کی روحلمانی کی جلالین کی کمالین کی وغیرہ وغیرہ تفصیلیں جو ہیں علماء کے اقوال میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیے اب ہم چلتے ہیں دوسرے باب کی طرف جو اس کے بعد ہے اور اس کے بعد والے وہ باب کا نام ہے باب من کرےا یو دفل کبر کما یق رہو ناری من المان اور اس میں جو حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے کر آئے ہیں وہ حدیث ہے حد ثنا سلیمان بن حرب کال سنا شوبہ ان قطع ان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا سلا سمن کن پی وجد حل وطل ایمان من کان اللہ رسول ہُو احب ال ہی مما سوا ہاں من احب ابدن اللہ الا لک یل کبر بادہ ان قد اللہ کما یق رہار یہ جو ہے وہ پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی ہے اور چند ادیث سے پہلے یہی حدیث جو ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی بام میں لے کر آئے ہیں اور جس کا ترجمہ اس طرح ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے آپ نے فرمایا تین چیزیں کسی میں نہ ہو وہ ایمان کی شرینی نہیں جب تک تین چیزیں نہ ہوں وہ ایمان کی شرینی نہیں پائے گا اور تین چیزیں جس میں ہوں وہ ایمان کی شرینی پائے گا ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے سوا سے زیادہ معبوب ہوں اور دوسرا کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے اور تیسری جو قبر ان کی طرف لوٹنا اور مکرو جانے جب اللہ تعالیٰ نے اسے کپر سے نجات دی ہو جیسے دوزک میں گرنا مکرو جانتا ہو یہ تین جس میں ہو اس نے ایمان کی ہلاوت پالی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اس حدیث سے فارغ ہوئے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے کی اجازت چاہی تھی کیوں وہ آتا کرنے میں لذت اور سرور پاتے تھے تو ایمان صاحب نے یہ حدیث بیان کی کہ جس میں آ تین خصلتوں کا ذکر ہے اور جس میں وہ پائی جائے وہ ایمان کی چاشنی پالے گا اور پات میں لذت اور سرور کا سبب جو ہے دین میں مشقت جو ہے وہ برداشت کرے گا اس دنیا کے فانی سامان پر ترجیح نہیں دے گا اور رہا یہ کہ چاشنی محسوس ہے یا مانا ہے یہ اس بات کو اس بات پر غور کرنا چاہیے یہ دونوں طرح سے دونوں طرف گئے ہیں پہلی کی تائید میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب انہیں عذاب دیا جاتا اور انہیں کبر کی طرف مجبور کیا جاتا تو وہ عہد عہد کہتے تھے اور انہوں نے عذاب کے کڑوے پن کو ایمان کی چاشنی سے جناب ملایا اور جب ان کا انتقال کا وقت آیا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا ان کے وہ گھر والے کہتے تھے ہائے مصیبت ہائے مصیبت یعنی ان کے مثال کے وقت ان کے گھر والے پریشانی کا اظہار کرتے تھے یہ لفظ ادا کرتے تھے تو وہ یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں اطربا اطربا اطربا کہتے تھے اور اس سے مراد یہ ہے کہ میری کل میرے میں اپنے محبوب سے ملوں گا اپنے محبوب سے ملنے والا ہوں یعنی انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے موت کی کراہت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی چاشنی سے ملایا ہے اور یہ ایمان کی حالوت اور چاشنی ہے اور جو کلب جو قلب خاص انسانی اور غبل سے امراض سے سالم ہو تو وہ ایمان کا مزہ پالے گا اور اس سے خوش ہوگا جیسے شہد کے چکھنے سے آدمی جو ہے مسرور بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے یہ توضیح جو ہے علامہ اسکلانی رحمت اللہ علیہ شار بخاری نے اس آدیش کی شرح میں نقل فرمائی ہے تو یہ بات ایک اور یاد رکھے کیوں کہ یہی حدیث جو ہے پہلے بیان کی ہے لیکن کیا ضرورت تھی کہ دو تین چار حدیثوں کے بعد یہ نہیں غالباً میرا خیال ہے کہ حدیث نمبر پندرہ جو ہے بخاری شریف کی وہ یہی حدیث ہوگی اور وہاں بیان کرنے کے بعد یہ حدیث نمبر بیس اکیس میں پھر اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو پھر دوبارہ لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد ہی الفاظ وہی ہیں لیکن تھوڑے سے اختلاف میں ہیں تاکہ وہ اختلاف آپ, آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد کیا تھا اور کیوں لے کے آ رہے, آئے ہیں اور اس کے تکرار کا کیا فائدہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے یعنی دونوں کے مضمون ایک جیسا ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے وہاں تینوں جگہ جو ہے لفظ جو ہے مزاریہ کے سیگا استعمال ہوا ہے اور لفظ مر ہے وہاں اور یہاں جو ہے مزاریہ کا سیگا استعمال نہیں ہوا بلکہ ماضی کے سیگے کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے اور لفظ مر کی جگہ جو ہے ابد کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہاں لفظ لفظ جو ہے یک کو ہے اور یہاں اس حدیث میں جو لفظ ہے وہ لفظ ہے یوکا ہے ہاں جی ایک جگہ یقافو کا لفظ ہے دوسری جگہ یول کا کا لفظ ہے اس سے یہ الفاظ زیادہ ہیں یعنی باد ان پیدا اللہ ہو اور وہاں یہ الفاظ نہیں ہیں اس لیے یہ الفاظ اس حدیث میں زیادہ ہے اس لیے اس کو علیحدہ بیان کیا ہے دونوں حدیثوں کے الفاظ مختلف ہیں جب حدیثوں کے الفاظ مختلف ہوں اس کے معانی بھی مختلف ہوتے ہیں اور اس کا محل وقوع بھی جو ہے مختلف ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ کبھی حدیث حدیث کی باری آئے گی کہ لا لمن لم یقراب فاتحت الکتاب ہاں جی امام کے پیچھے صورت فاتحہ پڑھنے کے استدلال پر جو حدیث پیش کرتے ہیں جب میں اس حدیث پر پہنچوں گا پھر انشاءاللہ اللہ کھل کر اس کو بیان کروں گا کہ الفاظ کے بدلنے سے حدیث کی کیا حصیت ہوتی ہے اور اس کو کس کس طریقے سے دیکھیں گے کیونکہ یہ تو ایک سادی سی حدیثیں ہیں اور انشاءاللہ اللہ ان پر تو اتنی بحث نہیں لیکن جو ہی ان ہم اس طرف گہرے سمندر میں جب ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کے اسناد پر بھی بات ہوگی اور ان کے ہر ہر طریقے سے ہر ہر لفظ پر جہاں جہاں سے حدیث میں لفظ آیا ہوگا وہ انشاءاللہ وہ نکال کر لائیں گے پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی لے کر یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس میں باد اذ ان پاضا اللہ اس حدیث میں اس حدیث سے لفظ زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں حدیضوں کے الفاظ مختلف ہیں اور وہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے محمد بن مصنح سے اس کو روایت کیا ہے اور یہاں رابی بدل گئے ہیں سلیمان بن حرب سے یہ روایت ہے یعنی سند میں بھی اختلاف ہے اور حدیث کے الفاظوں میں بھی اختلاف ہے اس کے علاوہ یہ حدیث وہاں اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ ایمان کی حلاوت ہے اور یہاں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ کمر کی طرف لوٹنے کو مکرو جاننا ایمان ہے وہاں ایمان کی حلاوت کا ذکر ہے اور یہاں کمر کی طرف لوٹنا جو ہے اس کو مکرو جاننا جو ہے وہ ایمان ہے لہٰذا یہ حدیث میں یہ فرق ہے وہ اس کے الفاظ جو ہے ملتے جلتے ہیں لیکن اس پر تدبر کرنے والے اور اس سے مسائل نکالنے والے لوگ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ اس, اس کے مسائل دوسرے ہیں اور اس کے مسائل دوسرے ہیں اب دیکھیے اس حدیث کے چار راوی ہیں پہلا راوی جو ہے اس کا نام ہے ابو ایوب سلیمان بن حرب اور یہ بصری ہیں اور وہ مکہ مکرمہ میں آئے تو خلیفہ مامون نے انہیں قاضی مقرر کر دیا پھر جو ہے ان کو معذول کر دیا وہ بسرا چلے گئے وہیں بہت ہو گئے امام یا بن معین اور امام قطان اور قطان اور امام احمد بن حنبل اور ابن راہویا ایسے مشایخ نے ان سے سماعت کی ہے یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں انہوں نے ان سے ابو ایوب سے سماعت جو ہے نا وہ کی ہے امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ سلمان امام الائمہ ہیں وہ تدلیس نہیں کرتے تھے اور روات اور فکا میں کلام کرتے ہیں بغداد میں ان کی مجلس میں حاضر ہوا جس میں تقریباً ان کو سننے والے جو ہیں ایک ہزار آدمی کے قریب موجود تھے اور جب کہ ان کی مجلس معمون کے پاس تھی اور معمون اپنے محل میں ہوتا اور اس نے محل کا دروازہ کھول رکھا تھا امام بخاری نے کہا یہ ایک سو چالیس ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور دو سو چوبیس میں پود ہوئے ہیں اور خطیب بغدادی نے یہ کہا ہے یا قطان اور ابو خلیفہ نے ان سے حدیث ذکر کی ہے اور دونوں کی وفات جو ہے ایک سو سات سال کا فرق ہے یہ بات یاد رکھیں ان سے جو روایت کرنے والے دو آدمی ہیں ابو ابو خلیفہ قطان اور ابو خلیفہ جو ہے قطان جو ہے ایک سو اٹھانوے ہجری میں فوت ہوئے جبکہ ابو خلیفہ جو ہے وہ تین سو پانچ ہجری میں فوت ہوا ہے ہاں جی تو اس اعتبار سے یہ ان کی ملاقات جو ہے وہ ثابت نہیں تو سما بھی ثابت نہیں اس کے دوسرے راوی امام شعبہ رحمت اللہ علیہ ہیں جیسا کہ آپ نے سند میں سماعت فرمایا ہے اور ان کا ذکر جو ہے وہ پہلے میں کر چکا ہوں اور اس کے تیسرے راوی حضرت قطع رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں پہلے میں بیان کر چکا ہوں اور چوتھے راوی حضرت انس رضی اللہ ہیں صحابی رسول خادم رسول ہیں جی ان کا ذکر بھی پہلے کر چکا ہوں اب جو ہے دوسرا باپ جو ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد جو باپ باندھا ہے اس باپ کا نام ہے تفاض المانی جی؟ امال میں مومنوں کا ایک دوسرے سے افضل ہونا یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب باندھ کے اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ ہے حد اسماعیل قال حدثانی مالک عن عمر بن یا الماظنی ان ابی سعید نیل رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا اہل الجن تل جنتا و اہل النار انارا تم یقول اللہ اخرجو من قام نی قلبه مثقال مس من خردل من خرد لن ایمان فیوخر جون منہا کدیس ودو فی ال کول او او ابل حیاتی شکا مالک فمب تو نہ کما تمب الحب حبت فی جانی بس علم تر انحا ت ملتبین کالب ہیب حد صن امرو الحیات و کال لن من <خَيْرٍ> یہ حدیث کے لفظ ہیں اور اس کا ترجمہ شماد فرمائیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو فرشتے انہیں دوزک سے نکال لیں گے یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کی کتاب ایمان میں بیان فرما رہے ہیں حالانکہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے پھر انہیں نہر حیا اور یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا دو طرح کے لفظ موجود ہیں پہلا لفظ حیاح ہے پھر لفظ حیات ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہاں شک کیا ہے اور یہاں انہوں نے یہ فرمایا معلوم نے یہاں لفظ حیات, حیات ہے یا حیا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے دانا سلاب کے کنارے جمع شدہ جو گاس بوس ہوتی ہے اس میں اگتا ہے تو کیا تو نے دیکھا نہیں کہ وہ بیچ تاب کھاتا ہوا زرد رنگ کا نکلتا ہے وہیب نے کہا کہ عمروں نے خبر دی ہے کہ لفظ حیات ہے یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شک کیا ہے معلوم نہیں کہ یہ لفظ حیات ہے یا حیا ہے لیکن وہ ہیب کہتے ہیں کہ یہ لفظ حیات ہی ہے اور انہوں نے ایمان کی جگہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ خیر کا لفظ استعمال کیا ہے جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ پرماتے ہیں کالا خرد لن من خیرن لفظ جو ہے خیر کا جو ہے وہ حیب نے استعمال کیا ہے اور یعنی جس کے دل میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا رائی کے دانے کے برابر ہیں جی اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا اب دیکھ لیں اس حدیث میں بہت سے مسائل نکلتے ہیں لیکن اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب المان میں بھی ذکر کیا ہے اور باب سفت الجنت و نار میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اسی حدیث کو وہاں بھی لے کر آئے ہیں اور یہاں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم شریف میں اور ترمزی شریف نے بھی کتاب الایمان میں اس کو درج کیا ہے اور اس مضمون کی ایک حدیث جو ہے وہ بابل الایمان و نقصان کہ میں بھی اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ لائے ہیں اب دیکھیں اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں سب سے پہلے مسقال کا لفظ ہوا ہے مستقال شکل سے بنا ہے جس کے معنی ہے مقدار کے وزن کے یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کے آخری پارے کے صورت زلزال میں اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو میں یہ عمل رینیارہ وہقالت یارا یہاں یا وہاں بھی مسقال جو ہے پیمانے کے انداز میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اس معنی میں استعمال ہوا ہے اور حیا اگر اس کو مد کے ساتھ پڑا جائے اب بل مد کے معنی ہیں ندامت اور شرمندگی کے یعنی اس لفظ کو ہا اور یا کے بعد مد ہو حیا بالمد کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے ندامت اور شرمندگی کے اگر حیا بالقصر یعنی مد کے بغیر پڑیں گے تو اس کے معنی ہوں گے بارش کے یہ دونوں معنوں میں اختلاف ہے مد کے ساتھ اور بغیر مد کے اگر مد کے ساتھ ہے تو مانے ہیں اس کے ندامت اور شرمندگی کے لیکن جب مد نہیں ہوگی تو اس کے معنی بارش کے ہیں جس سے کھیتی سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے لیکن اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ بغیر مد کے ہے اور جس کا مانا جو ہے سر اور شاداب ہے اور اس روایت کریمہ میں بغیر مد کے موجود ہے اور نہر الحیات وہ نہر ہے جس میں غوطہ لگانے والے کو زندگی مل جائے اور اس میں لفظ ہب آیا ہے حبت من تمن خرد ہاں جی؟ وہ جو حب آیا ہے وہ جمع ہے یہ حبوب کی اس کی جمع حبوب یعنی دانے یہ گندم کے دانے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور بیج میں بیج کا یہ معنی میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے ہب کا لفظ جو ہے گندم کے دانے یا ہر قسم کی ترکاریاں ہیں نا جو ترکاریوں پر ترکاروں کے بیجوں پر یہ لفظ جو ہے بولا جاتا ہے جہاں ترکاری ترکاریوں کے بیجوں پر یہ لفظ جو ہے بولا جاتا ہے اور امام کسائی رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ کو پھولوں کے بیج بھی مراد لیے ہیں اس سے صرف ترکاریاں ہی نہیں بلکہ پھولوں کے بیج بھی اس سے مراد ہب سے یہ مراد لیے جاتے ہیں تو آپ لوگ جو لوگ عرب کے رہنے والے ہیں یا اس زبان کو جانتے ہیں ہر کولڈ سٹور سے ہب شمسی ملتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں سورج مکھیہ کہتے ہیں سورج مخ کے بیج ہاں جی اور وہ کھانے کے لیے حب جو ہیں اکثر ملتے ہیں یہ لوگ کھاتے ہیں اور یہاں حب کا معنی بیج ہے تو اس حدیث اس سے یہ ظاہر ہے کہ ایمان جو ہے وہ کفیت نفسانیہ کا نام ہے یہ جسم نہیں ناپولا جائے لیکن معقولات کو محسوسات سے تشبی دی جاتی ہے اور تشبیہ دے کر سمجھایا جاتا ہے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جس شخص میں اصل ایمان موجود ہوگا وہ خاص کیسا ہی گناگار ہوگا بلاخر وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اور حب سے تشبیح ماج اس عمل میں دی گئی ہے جیسے جڑی بوٹوں کے نر کے کنارے پر ذرا سے وقت میں جناب تھوڑا سا پانی لگا ان کو زندگی ملی تو وہ اگاتے ہیں جی اور یہ جڑی بوٹیاں پھول وغیرہ نہایت ہی صاف اور شفاف ہوتی ہیں اور ایسے ہی ناپرمان مسلمان کو ان کے امال بد کی سزا دینے کے بعد جب جہنم سے نکالا, نکال کر نہر حیات یا نہر حیات ہاں جی? اس میں غوطہ دیا جائے گا تو ان کے جلے بنے جسم جو ہیں وہ انتہائی صورت کے ساتھ جناب وہ پھر جو ہے اپنی اصلی حالت پر آ جائیں گے اور نہایتی تر تازہ ہو جائیں گے اور اس عادی سے اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ جو ہے وہ نہایت ہی وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہے اے اے اے ان کا مسلک یہی ہے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو باوجود مومن ہونے کے کلمہ پڑھنے کے اپنی بدعمالیوں کے سبب سے جہنم میں ڈالے جائیں گے دوسرا یہ کہ جس کے دل میں اصل ایمان ہوگا بلاخر وہ دوزر سے ضرور نکالا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ادنا سا مومن خاک کیسا ہی ہو فاسک و, و فاجر گناگار ہی کیوں نہ ہو کافر اور مشرقوں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا تیسری وجہ اس کی حدیث کے لانے کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب میں اس حدیث کو کیوں لے کر آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مرجیہ کے اس خیال کی تردید کر رہے ہیں اور ان کے رد میں جناب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے کا جناب ان رد ہو جائے تردید ہو جائے اور ان کا عقیدہ کیا ہے مومن خاں کتنا ہی گناگار ہو وہ دوزک میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جائے گا اور تیسرے چوتھی بات یہ ہے کہ اس حدیث نے موتزلہ کے اس خیال کی بھی تردید کر دی ہے کہ گناگار جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے متضلہ کا بھی تر اس کی بھی تردید ہو گئی اور مرزیا کی بھی تردید ہو گئی اور پا پانچویں بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے مومنین اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں جی اعمال کے لحاظ سے اور وہ بات جو ہے کہ ایمان میں کم زیادہ ہوتے ہیں ایسی کوئی حدیث ابھی تک آپ نے نہیں سماعت فرمائی ہوگی جو کتاب الایمان میں امام بخاری رحمت اللہ لائے ہوں ایسی کوئی حدیث ابھی تک نہیں آئی لیکن آئندہ بھی تو آپ لوگ دیکھیں گے ایسی حدیث ہیں جن میں اعمال کم زیادہ ہوتے ہیں آما ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس, کے اس کی طرف چلتے ہیں لیکن اس حدیث سے پہلے جو ہے ایک بات جو ہے وہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں من خرد سے من ایمان ہے یعنی اصل توحید سے رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا کیونکہ ایمان کا عمل پر اطلاق ہوتا رہتا ہے حبت من خرد کو بطور مثال جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اور حدیث کے ان الفاظ میں یعنی آخر جو من من کانا پی کلب ہی یعنی الاخر الادیث, آخر تک جو آپ پڑھ لیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں ضرور عرض کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں جو شخص ایمان لایا ابھی زبان سے اقرار نہیں کیا اور بہت بہت ہو گیا مان لیا دل نے تصدیق کر لیا ابھی اقرار نہیں کیا زبان پر وہ ہرف نہیں آئے اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ زبان سے اقرار کرے وہ شخص بھی دوز سے نجات پائے گا لیکن جو شخص تصدیق قلبی کے بعد زبان پر اقرار پر قادر ہو لیکن اس نے اقرار نہیں کیا حتیٰ کہ وہ مر گیا اس کا اقرار کو ترک کرنا ایسا ہے جیسے نماز ترک کر دی گئی ہے لہذا ہمیشہ دودگ میں نہیں رہے گا لیکن اس کے خلاف کا بھی احتمال ہے یہ دونوں چیزیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں اور اس آدیش میں, میں پانچ راوی ہیں سب سے پہلے راوی اسماعیل بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی بن, بن عامر اصبی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہ بانجے ہیں یہ بات یاد رکھیں یہ اسماعیل جو ہیں وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بانجے ہیں انہوں نے یہ روایت اپنے مامو سے ذکر کی ہے اور دو سو ستائیس ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں لے کر ایک بات کو مت بھولئے گا امام یا بن معین رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ اور ان کے والد دونوں ضعیب ہیں اور دونوں حدیث میں چوریاں کیا کرتے تھے سبحان اللہ دیکھ لینا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے کسی نے کسی کا کوئی پرواہ نہیں کی جہاں جہاں جو ہے حق بات آئی ہے وہ بیان کر دی ہے لیکن ایک بات مجھے کہ آپ کو یہ بات بتلاؤ وہ یہ ہے کہ انا نشن ذکر و انا لہو لافون یہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اب دیکھ لیں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ نے لیا ہے اور قرآن کریم میں وہی خدا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وہی کے بولتے نہیں اور آپ کے فرمانوں کو بھی اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے اور صرف آپ کے فرمانوں کو ہی محفوظ نہیں فرمایا بلکہ غیر مسلموں سے سوال کر کے دیکھ لو کہ تمہارے ہاں تمہاری کتابوں کو پرکھنے کا کیا معیار ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے عیسائیت کو دیکھ لیجئے گا اگر تم اس کا بغور مطالعہ کرو گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے تھوڑا عرصہ بعد ہے جی ایک انجیل نہیں بلکہ ایک سو سے زیادہ تقریباً پینسٹھ انجیلیں تھی اور ان کے پاس کوئی جناب حق اس کو پرکھنے کا کوئی معیار نہیں تھا انہوں نے سن تین سو اسوی میں سن تین عیسوی میں یہ کیا اب یہ سوچتے اب کیا کریں کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے ہمیں نہیں معلوم اب انہوں نے ایک ٹیبل بنائی یہ آج بیت المقدس کا علاقہ جو ہے اس میں وہ ٹیبل رکھا اس میں اس کے اوپر تمام کی تمام وہ اناجیل جو تھی جو پینسٹھ کے قریب تھی سب کی سب کو رکھ دیا اب کہتے ان کو گماؤ جو جھوٹی ہوگی وہ نیچے گر جائے گی جو سچی ہوگی اوپر رہے گی چار رہے گی باقی سب کے سب جناب گر گئی جب ساری کی ساری گر گئی چار رہ گئی اب ان چاروں کے جو مصنفین ہیں اور ان کے انہوں نے یہ ان میں سے کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے نہیں ہیں یہ بات یاد رکھ لے ان میں سے کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالیوں میں سے نہیں ہیں کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے والا نہیں ہے یہ بات کے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک جناب پولوس ہوا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام آپ کے خلاف تھا آپ کے خلاف تھا پوری زندگی خلاف رہا اور جوئی عیسیٰ علیہ السلام بقول اسلام کے مسلمانوں کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے بقول عیسائیوں کے تختہ دار پر لٹکا دیے گئے اور جنابے والا اس کے بعد وہ یکا یک، وہ یہودی جو تھا سامل جس کا نام تھا اور وہ سامل یکا یک جو ہے وہ عیسائی مذہب میں داخل ہو گیا اور اس کے اس کے داخل ہوتے ہی عیسائی علیہ السلام کے تمام ہواریوں کی زندگیاں نپید ہو گئیں اور آج بھی کوئی عیسائی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گے صرف اس کے شاگردوں کی تعلیمات رہ گئیں اس کے شاگرد رہ گئے اور اس نے عیسا علیہ السلام کے حوالیوں کو گندی گالیاں دی اور یہاں بہت بہت سے آج کی انجیل میں وہ الفاظ موجود ہیں لیکن لیکن یہ بات یاد رکھ لیں اور آج کی تعلیم پوری اس کی تعلیم ہے یہ اس کے شاگردوں کی ہے تو پورا وہ مواد ختم ہو گیا جو اہل حق کا تھا وہ اس کے کوئی معیار پرکھنے کا نہیں تھا اور نہ ہی آج یہاں تک بات ہے ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کی ہماری کتابوں کے ترجمے کنہوں نے کیے ہیں لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے قرآن کا ایک لفظ کی تشریح لکھنے کی کوشش کی جس نے احادیث مصطفیٰ پر کوئی کتاب لکھی کوئی حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو محفوظ نہیں فرمایا احادی سے نبوی کوئی محفوظ نہیں فرمایا بلکہ ان کی زندگیاں بھی محفوظ فرما دی اگر کسی میں ایب تھا تو وہ ایب بھی بیان کر دیا اگر کوئی ککڑ باز تھا تو انہوں نے کہا وہ ککڑ باز تھا اگر کوئی بٹیر باز تھا تو انہوں نے بیان کر دیا وہ بٹیر باز تھا اگر کوئی جھوٹ بولا کرتا تھا تو علماء حق نے بیان کر دیا وہ تو جھوٹ بولا کرتا تھا آج علمائے اسلام کے پاس جو پنے اسماء اور رجال ہے دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو غیر مسلموں کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو بھی محفوظ فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو بھی محفوظ فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے حضور علیہ سلاد وسلام سے پیارے بیانات سنے تھے اور حضور علی سلادلام سے پیارا کلام سنا تھا اور سن کر ایمان لائے تھے آگے بیان کیے تھے وہ سب کے سب کی زندگیاں محفوظ فرما دی ہیں اور یہاں تک کہ ان کے کئی سو سال بعد پیدا پیدا ہونے والے اشخاص جو ہیں جنہوں نے اسلام پر کام کیا ہے ان سب کی زندگیاں محفوظ کر دی ہیں آج ہمارے پاس اسلام کی ہر چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی موجود ہے اور حضور علیہ السلاۃ و سلام آپ کے فرمان اصلی حالت میں الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس موجود ہیں دیکھ لیجیے گا امام یحیٰ بن معین نے یہ نہیں سوچا یہ نہیں سوچا کہ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساب بانجے ہیں یہ بھی نہیں سوچا کہ دوسرے ان کے بہنوئی ہی ہیں بلکہ فرمایا یہ دونوں ضعیب ہیں کہتے ہیں دونوں ضعیف ہیں اور حدیث کی چوری کرتے تھے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی انہیں جناب ضعیب کہا ہے اور اس کے دوسرے راوی ہیں امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے عمر یا بن, بن عمارہ انصاری مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں امام ابو حاتم اور نسائی نے انہیں سکہ کہا ہے ایک سو چالیس ہجری میں وہ پود ہوئے ہیں عمارہ بدری ہیں اور غزوہ خندق میں بھی حاضر ہوئے تھے اس کے بعد بھی غزوات میں حاضر ہوتے رہے ہیں یہ صحابی رسول ہے اور چوتھے جو راوی ہیں راوی ہیں ابو بن عثمان بن ابی الحسن انصاری مدنی ہیں انہوں نے عبداللہ اللہ بن زید اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کی ہے اور پانچ میں پانچ میں راوی ابو سعید سات بن مال خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو صحابی رسول ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ حدیث لائے ہیں اس حدیث کو بھی سماج پر مارجیے گا اور انشاءاللہ اللہ یہ آخری حدیث ہوگی اس کے بعد کل انشاءاللہ ارض کروں گا وہ حدیث ہے جو اسی باب میں ہے حدثنا محمد بن عبید اللہ پال ثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب ان ابی امام بن سہل بن یب بھی پڑا جاتا ہے اور حنب بھی پڑھا جاتا ہے, ہے ان سامع ابا سعید نیل خدری رضی اللہ تعالیٰ قا يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم تمنا سیو رضونا علیہ و علیہ کم ما لوگو سدیہ منہا معلیکہ علی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَعَلَيْهِ کمیسن یا قَالُوا فَمَا اولتا یا هَذَا یا رسول اللَّهِ قَالَ عدین قَالَ عدیم اور سن لیجیے گا اس حدیث کی توضیع امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں کتاب الایمان میں بھی ذکر کیا ہے اور کتاب التفسیر میں بھی ذکر کیا ہے اور باب فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم شریف اور امام امام نسائی اور ترمزی نے بھی اس حدیث کو فضائل میں ذکر کیا ہے اور یوں رزونہ کا معنی ظاہر ہونے کے ہیں عمصل قمیص کی جمع ہے اور سدئی دال کی زیر اور یا جو ہے تشدید مشدد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے اور اولت جو لفظ ہے تعویل سے مشتق ہے یہاں اس کے معنی تعبیر کے ہیں اور اس حدیث سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام صحابہ کرام پر سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں ذکر نہیں ہے ہو سکتا ان کا کرتا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتے سے بھی نیچے ہو کیونکہ اس حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحالت خواب میرے لوگ میرے سامنے لائے گے وہ قمیص پہنے ہوئے تھے جس کا قمیض کسی کا قمیض سینے تک اور کسی کا اس سے نیچے لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ لائے گے تو وہ ایسا کرتا پہنے ہوئے تھے جس کو وہ سمیٹ رہے تھے یعنی بہت نیچے تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ آپ نے اسے کیا تعبیر فرمائی ہے حضور علیہ السلات و السلام نے ارشاد فرمایا میرے اکال علیہ السلام فرماتے ہیں الدین مراد دین ہے یعنی دین میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں سب سے سب سے آگے ہیں کامل ال سب سے زیادہ کامل المان ہے اور یہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا ذکر نہیں ہے اور یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا تمام صحابہ سے افضل ہونا یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے آج کل کے بہت سے کان ٹوٹے جو ادا کرتے ہیں سیدھی اکبر رضی اللہ ہوتا وہ کہتے نہیں یہ ایک جو ہے جمہور کا فیصلہ ہے کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہے جی ایسے نا کوئی انگریز کی پیداوار بہت ہیں برطانیہ کے پیسے کھانے والے ایسے بہت ہیں کہ جو ایسے, ایسے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے جمہور اور اجماع کا پتہ ہی نہیں ہے جمہور کسی کہتے ہیں اور اجما کس کہتے ہیں اس چیز کا پتہ نہیں اگر پتا ہو تو ایسے جناب ایسے خیالات اور لوگوں کے دلوں میں ایسے شبہات کبھی نہ ڈالے کبھی نہ ڈالیں ہیں جی کبھی ایسے ایسے بیان نہ دے لیکن یاد رکھیں اس جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں ان سے ایک مسئلہ پوچھو اور ان سے یہ پوچھو کہ یہ بتلاؤ کہ جمہور یہ جمہور کا مسئلہ تو ہے لیکن کہتے ہو اجماع نہیں اور یہ اجماع تمہارے نزدیک ہے کیا اجماع چیز جس میں یا تو یہ صحابہ کے اجماع کو اجماع نہیں سمجھتے اور یہ اور کسی قسم کا اجماع کہتے ہیں جو شیعہ نے اپنا اجماع کیا ہوا ہوگا لیکن یہ صحابہ کا اجماع جو ہے اس کو نہیں مانتے میں کہتا ہوں اس مسئلے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر تو صحابہ کا اجماع ہے اب یہ ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ جناب بتلائیں کتنے سے آبا اس کے خلاف تھے افضلیت کے خلاف تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے خلاف کتنے سے تھے ہمیں ان کے نام بتلا دیں تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ فلاں فلا صحابی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے من کر تھے جی اگر کوئی سیابی نہ ملے تو پھر معلوم ہوا کہ اس بات پر صحابہ کا اجماع تھا تو صحابہ کا اجماع قبول نہ کرنا اور لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالنے کہ نہیں اجماع نہیں ہوا بلکہ یہ تو جمہور علماء کرام کا فیصلہ ہے صحابہ کا اجماع نہیں ہے یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے جہالت پر مبڑی بات ہے نا یہ اور کچھ نہیں ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود اپنے حکم سے اپنے فرمان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا مسلح طا فرما دیا ہے اور حضور علیہ اللہ سلام کا اپنی آپ کی زندگی میں ایک نماز نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں دس نہیں بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آخری آخری ایام میں سترہ نمازیں پڑھائی ہیں سترہ نمازیں ہاں جی اور اس سے پہلے بھی جہاں حضور علیہ سلاد وسلام کہیں تشریف لے جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو امام ہوتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو امام جب ہوتے تو کسی سے ابھی نے اختلاف نہیں کیا اور آخری سترہ نمازوں میں آپ بتلائیں کہ کس سے ابھی نے نماز نہیں پڑی سے ابھی نے نماز نہیں پڑی اور تمام زندگی یہ سارے سے ابا جماعت سے اسی جماعت سے نماز پڑھتے رہے ہیں. علی المرتضی کر اللہ وجول کریم آپ نے کبھی نماز جو ہے مسجد نبی سے نہیں چھوڑی اور سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں. اور لوگوں نے سوال کیا امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے کیا علی المرتضی کر اللہ وج الکریم نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر اپنی نمازیں دوہراتے تھے آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ایسا نہیں کیا جب وہاں اجماع ہو گیا ہے اور حضور علیہ سلاد وسلام کی زندگی میں صحابہ نے اجماع کر لیا اس جماعت میں شامل ہو گئے آج جو ہے کوئی کن ٹوٹا جو ہے ایسے الفاظ ادا کرے تو میں کہوں گا وہ عالم نہیں جاہل ہے جاہل جاہل مطلق ہے اسے شیخ الاسلام نہیں بلکہ شیخ الشیتان کہنا چاہیے میں تو ایسے الفاظ ادا کرنے سے ڈرتا نہیں ہوں کسی سے کیونکہ کسی سے لے کر بھی نہیں کھاتا اور ایسے الفاظ ادا کرنے سے نہیں گھبراتا ہاں جی تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی افضلیت پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع تھا اور اس اجماع کے خلاف بولنے والا جو ہے وہ بے دین رابطی تو ہو سکتا ہے لیکن اہل سنت میں سے کوئی آدمی نہیں ہو سکتا اور ہمیں تو راوزیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا ان, وہ تو شروع سے اسلام میں داخل نہیں میں نے تو نہیں مانا ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ماننا کے مجھے اے, ٹی وی پر جب بلایا گیا مجھے کہا گیا تو تقریر کر کچھ کہا. کہ حالانکہ ٹی وی پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں میں نے صاف اعلان صاف لفظوں میں یہ کہا یہ جو ہیں خارج اسلام ہیں اور یہ یہودیت کی پیداوار ہیں ان کے بڑے جو ہیں وہ یہودی ہیں جی تو یہ میں نے تو وہاں کیونکہ مجھے سوائے خدائے ذوالجلال کے کسی کا خوف نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے اور آپ کے صحابہ کی اور آپ کی عظمت کے محنت ڈنکے لگانے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے تو یہ بات جو ہے بال اتفاق بات ہے کہ سب سے افضل جو ہے سیدنا صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان ہیں یہ اجماعی مسئلہ ہے آپ کی فضیلت میں بہت سی احادیث جو ہیں وہ بارد ہیں اور یہاں تک کہ یہ احادیث جو ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں ہاں جی متواتر حادیث ہیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ جو حدیث ہے فضیلت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ یہ ان کی فضیلت والی حدیث ہے فضیلت والی حدیث موجود ہے لیکن یہ خبر واحد ہے جی خبر واحد ہے اور ان کی فضیلت میں جو حدیث ہے وہ خبر واحد ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت والی جو حدیث ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں متواتر حدیثیں ہیں خبر واحد جو ہوتی ہے وہ خبر متواتر کے معارض نہیں ہو سکتی تو اس حدیث میں تفاضل فل ایمان سے حقیقت ایمان میں تفاضل مراد نہیں ہے بلکہ اعمال میں اعمال میں تفاضل مراد ہے جس سے نور ایمان زیادہ ہوتا ہے تو حدیث حاضہ سے میں یہ فرمایا گیا ہے بہت افراد میرے سامنے پیش ہوئے کمیز پہنے ہوئے تھے مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمیز جو ہے سب سے وہ سب سے نیچے تھی اور اس, اس کی تعبیر جو ہے حضور علیہ سلاد و سلام نے فرمائی ہے دین فرمائی ہے یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ کامل الامان ہے جو شیعہ مذہب کا رد ہے ہاں جی کامل ہے اور صاحب خیر ہیں کیونکہ اس میں حضور علیہ السلاۃ والسلام کا فرمان یہ موجود ہے نا اور اس حدیث میں دین کو قمیض تشویح دی گئی ہے اور وجہ تشوی جو ہے وہ سطر ہے جیسے کمیز بدن انسانی کی پردہ پوشی کرتی ہے اس طرح دین اور ایمان یہ جو ہے دوزب سے بچانے کا سبب ہوتا ہے اور اسی لیے یہاں یہ جناب کشبی دی گئی ہے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ خواب میں قمیض پہنے ہوئے دیکھنا اس سے دین مراد ہوتا ہے اور قمیض کا نیچے ہونا اور پہننے والے کا اس کو سمیٹ کر چلنا اس کی یہ تعویل دی گئی ہے کہ صاحب قمیض کے آثار آثار جمیلہ اور سنن محاسنہ جو ہیں اس کی وفات کے بعد بھی باقی رہیں گے اور مسلمان اس کی اقتداء کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے اس کی یہ بھی تعبیر نکلتی ہے اور دوسری بات یہ ہے ایک اس حدیث سے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ خواب کی تعبیر لینا جو ہے وہ جائز ہے پوچھنا جو ہے وہ جائز ہے اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی جو ہے وہ نکلتا ہے کہ حضور علی سلاح کیونکہ حضور علی سلاط و السلام نے علامہ عنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا جواب دیا ہے کہ اس حدیث سے نفس ایمان میں تفاضل کا بیان نہیں بلکہ اعمال حسنا میں تفاضل کا بیان کرنا مقصود ہے جس سے نور ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس حدیث کے بارے میں آپ یہ بات سن لیں اس حدیث کے چھ راوی ہیں اور جن میں محمد بن عبید اللہ بن محمد بن زید بن ابی زید اموی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے یہ مولا ہیں اور ان کی کنیت ابو ثابت ہے مدینہ کے رہنے والے ہیں ابو حاتم نے انہیں صدوق کہا ہے دوسرے نمبر پر جو راوی ہیں ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن اوب ہیں امام احمد بن حنبل یا قطان امام ابو ہاتم اور امام ابو ذرا نے انہیں سکا کہا ہے امام ابو ذرا نے کہا کہ یہ بہت عدیثے بیان کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے ہاں جی حدیث میں کبھی کبھی یہ غلطی بھی کھا جاتے ہیں اور بغداد میں آئے وہیں جناب رہنا شروع کر دیا اور ہارون رشید کے بیت المال پر وہ حاکم مقرر ہوئے اور ان کے والد حضرت سعد مدینہ منورہ کے قاضی تھے ابراہیم 110 ہجری میں پیدا ہوئے اور 183 ہجری میں فوت ہو گئے اور تیسرے راوی جو ہیں ان کا نام ہے سالے بن قیسان ان کی کونیت ابو محمد وہ غفاری اور مدنی تابعی, تابعی ہیں انہوں نے 90 سال کی عمر میں علم پڑھنا شروع کیا ایک سو ساٹھ برس کی عمر میں وہ فوت ہوئے آپ دیکھ لیں کہ طالب علم جو ہیں کہ کیسے کیسے طالب علم اللہ نے پیدا فرمائے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک حافظ صاحب دیکھے ہیں حافظ فیض احمد سیال میں ایک گاؤں تھا بلہ والا, والا وہاں سے وہ فوجیر اور ان کے دل میں خاش پیدا ہوئی یہ آج سے تقریباً چالیس سال سے پہلے کی بات ہے چالیس سال سے بھی زیادہ کی بات ہے اگر وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت پرت فرمائے اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے تو وہ انہوں نے فوج ہونے کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد ذمہ دار سے کہنے لگے میرے لیے اب کھانے کے لیے یہ بہت قابل ہے کچھ مجھے پینشن مل جائے کرے گی اور کچھ میں نے زمین ٹھیکے بے جو ہے سحل بن حنب سے کر دیا اور اسعد پیدا ہوئے اور ان کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تجویز برمایا اور ان کے نانے کا نام سے ان کو معصوم کیا اور ان کے لیے برکت کی دعا دی وہ ایک سو ہجری میں پہت ہوئے ہیں جب کی ان کی عمر نبے سال سے بھی زیادہ تھی یہ حضور علیہ اللہ کی دعائیں ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور برے اعمال سے ہمیں بچا لے آج کا درس میرا خیال ہے اتنا کافی ہے کل انشاءاللہ العزیز بفضل ہی تعلی حدیث ہے باب الاحیاء او من المان الاحیاء من المان حیا ایمان ہے انشاءاللہ اللہ وہاں سے شروع کریں گے دیکھیں گے کہ کتنا کل دو حدیثیں پڑی جاتی ہیں یا تین انشاءاللہ اللہ جتنا اللہ کو منظور ہوا کل بھی حاضر خدمت ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ, آپ لوگوں کو سنانا اور آپ, دلوں کو آپ کے لوگوں کے دلوں کو منور کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری بدعمالیوں کو دور فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرا گناہ معاف فرما دے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے وما علیہ